Uh, اذان سے کتنی دیر پہلے روزہ یعنی شہری ختم کر دینی چاہیے اور اذان سے کتنی دیر بعد یعنی پہلے ہی روزہ کھولنا چاہیے جیسا میں ہوں بہت پاکستان سے دور تو یہاں اذان تو ہوتی نہیں مگر میں نے کمپیوٹر میں کیا ہوا فیڈ تو وہاں سے اذان ہوتی ہے تو مجھے درسو یہاں ٹائمنگس کا کچھ نہیں اندازہ تو اس لیے یہ سوال کر رہی ہوں بہت بہت شکریہ اور ایک اور مفتی صاحب اگر آپ سے اجازت ہو تو میری ایک الین بھائی سے گزارش ہے کہ انہوں نے جو کئی مات سنائی تھی رمضان کی وہ دوبارہ اگر سنا دیں تو بہت مہربانی ہوگی جی بہت بہت شکریہ مینا بہن جی مینا بہن جس ملک میں آپ ہیں وہاں کے جو سفتاری کا ٹائم ٹیبل ہے صبح صادق کا اور سورج کے غروب ہونے کا وہ آپ حاصل کریں اور اس کو اپنے پاس رکھیں تو جو اذان کا ٹائم اصل میں اذان ہوتی ہے صبح صادق کے بعد اور روزہ جو رکھنا ہے وہ صبح صادق سے پہلے پہلے تو اگر تو اذان وقت پر ہو تو پھر تو کم کم دس منٹ پہلے اسے کھانا چھوڑ دینا چاہیے لیکن اگر اذان لیٹ ہوتی ہے تو پھر اذان کا انتظار یا منٹوں کا انتظار نہیں کرنا چاہیے صبح صادق سے پہلے پہلے روزے کو شہری کو چھوڑ دینا چاہیے اور سورج کو ہونے کے بعد جب یقین ہو جائے کہ سورج غروب ہو گیا تو پھر جلدی روزہ افطار کرنا سنت ہے صبح صادق تک لیٹ کرنا مستحب ہے اور سورج کے غروب ہونے کے فوراً بعد روزے کو افطار کرنا مستحب ہے علین بھائی اگر ہیں تو مینا بہن کی یہ سفارش ہے منیر بھائی کے سوال کے بعد